الحمد لله إن الحمد لله نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور أن حسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلاه ذلل وفهي من خلاها ديلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحره لا شريف وأشهد أن محمد رب ورسوله یہ جو ہمارے یہاں مسجد میں پرانا اس کا سفر نمبر کون سا چار سو پچانوے چار سو چورانوے پچانوے سفا آیا مبارک ہے پینتیس نمبر پورا اندور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والارض ما ظهر منه كمشبات في المسباح في ججاجه اذ المسباح في ججاجه الججاجه كلها تكبند الري وي يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقه ولا ورديه يا قاد بيتها يضيء ولولا لم تمس كنار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويعلم الله الأمثال من الناس بكل شيء عليم اللہ نور السماوات ارد اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اس سے مراد ہے تقسیم جو ہمیں اصح رضوان اللہ علیہ مطمئن سے ملتی ہے سلطال سے ملتی ہے ابن عباس نے فرمایا اللہ نور السماوات ارد کا مطلب ہے ہادی اہل السماوات وقت اللہ ہی زمین و آسمان کی ہر شہ کی رہنمائی کرنے والا کوئی شہ بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے چلائے کے بغیر چل سکتی ہو اور جل رہی ہو ہر شے کی زندگی اور زندگی کی روشنی لو وہ, وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور بن دن نے کہا ابن القلم بھی سے اور ابن کثیر میں بھی ہے کہ اللہ منور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا دو قسم کی روشنیاں ہیں ایک روشنی وہ ہے جو دلوں کے اندر ہے ہدایت جی کی روشنی اللہ کی پہچان کی روشنی شریعت مطالعہ کی روشنی جس دل میں ہے ایک وہ روشنی جسے سوائے دل کے کوئی چیز محسوس نہیں کر سکتی ایک وہ روشنی ہے جسے آنکھیں دیکھتی دونوں روشنیاں اللہ کی طرف جہاں پر روشنی نہیں ہے وہاں پر لائف نہیں ہے زندگی نہیں ہے کوئی جاندار وہاں نہیں جہاں بالکل روشنی کبھی بھی نہیں پہنچتی نہ پہنچ سکتی روشنی کے ساتھ زندگی اور روشنی کو پیدا کرنے والا وہی ہے منویت اور دو قسم کی اضافتیں ہوتی ہیں میں ایک اضافت صفت ہوتی ہے جیسے اللہ رب العزت کے بارے میں نبی علیہ السلاد والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ کے سوال کے جواب میں ربی اللہ کا عنہ صحیح بخاری کی روایت کہ کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا تو میں نور ان وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا اور فرمایا اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کے جلال سے تمام چیزیں جل جائیں اللہ کی تجلی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا فلما تجلّہ رب ہوں جبل یا اللہ جب کا میرے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ کی طرف اسے ریزا ریزا کر دیا جا آل فیل ہے کوئی یہ ڈیمانڈ نہ کرے کسی صوفی کے کہنے پر کہ معذ اللہ اصطفل اللہ ناوز بلّہ رب دل جلال لل اکرام کی ذات پہاڑ میں داخل ہوئی تو وہ ریزہ رضا, رضا ہو گیا جا نہیں جایا ہوں فیل ہے اللہ نے اسے رضا رضا کر دیا تو بعض اقاد مقبول کو فائل کی طرف نسبت دی جاتی ہے جیسے بیت اللہ اللہ تبارک و پتا کا گھر شرافت کی نسبت ہے یہ اس کی تشریف کے لیے عزت کے لیے جباض اللہ اللہ کے بندے تو یہ تمام کائنات کا نور جو آنکھوں سے نظر آتا ہے اور جو دل سے محسوس کیا جاتا ہے اس کا منور اس نور کی رہنمائی کرنے والا اس کو پیدا کرنے والا اس نور کو عطا کرنے والا وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس آیا مبارکہ کی صحیح شخص یہی ہے جو کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و کا نور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہوتا ہوا کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے اور ساری کائنات لا موجود الا اس نے قرآن کی تمام آیات جو کہ محکمات ہیں اس بات پر کہ اللہ بح لا شریک ہے اور جو اس کا جز بنائے گا وہ مشرک ہے جز آ انہوں نے اللہ تعالی کے بندوں کو اس کی مخلوق کو سجز بنا دیا ان مل کے انسان الکپور مئی انسان سری نہ شکرا اسے دیکھ نہ دیتا تھا کہ ہر روز اپنی گندگی دھونے والا ہر آن اللہ کی محتاجی سانس کی محسوس نہیں آنکھوں سے دیکھنا اور تجربے سے بالکل جان لینا یہ سب کو حاصل ہے اس کے بعد پھر وہ کہے کہ میں اللہ کا جد ہوں اور اللہ اور میں ایک ہیں اور مخلوق جو ہے وہ اللہ سے جدا نہیں ہے تو یہ کشت ماسالی نوری ہی اس کے نور کی مثال سب سے راجش تفصیل یہی ہے کہ اللہ نے وہ نور نور ہی اللہ کا نور یہاں پر مومن کے دل کے نور کو بیان کیا جو اللہ نے مومن کو ایمان کی وجہ سے نور بخشا ہے اس کی مثال بیان ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ان مثالوں کو سمجھا جائے اور یہ مثالیں ان کو سمجھاتی ہیں جن کو اللہ تبارک و نے عقل دی ہے قرآن کو سمجھنے کی تو فرمایا ماسال نور ہی اللہ کے نور کی مثال جو اہل ایمان کو اس نے بخشا ہے کمسکوار ایک طاق کی طرح ہے مصباح جس طاق کے اندر چراغ رکھا جائے چراغ کو تاق میں اس لیے رکھتے ہیں کہ چراغ کی روشنی جمع ہو کر اکٹھی ہو کر زیادہ اچھے طریقے سے کمرے کو روشن کرے جس جگہ بھی رکھا جائے اس مکان کو روشن کرے النسباخی گجاجا اور یہ چراغ بھی نہیں ہے یہ ایک کنڈیل میں ہے الجاج اب کا انہا تو اور یہ کنڈیل بھی آتی ہے تندیل بھی آتی ہے کہ گویا کہ یہ توب ہے درمن جنگ ایک چمکتا ہوا ستارہ اتنی شفاف اس کا شیشہ اتنا شفاف ہے اور اس قدر اس میں رشت ہے باریکی ہے اور اس قدر یہ روشنی کو اپنے سے خوبصورت انداز سے گزار کر پھیلانے والی ہے کہ گویا کے یہ تندیل ہی چمکتا ہوا ستارہ ہے یو کا جو من شاہجہ تن مبارک اور اس کو جس مادہ سے اس چراغ کو روشن کیا گیا ہے وہ زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے یہ تیل اس کو روشن کرنے کے لیے زیتون کے مبارک درخت سے آیا لا اور ولا والا غربیہ یہ درخت نہ شرق میں ہے نہ غرب میں کہ شرق میں ایسا ہو مشرق میں کہ مغرب کا سورج اسے نہ پہنچے اور ایسا مغرب میں ہو کہ مشرق کی دھوپ اسے نہ پہنچے اور یہ کسی طرف بھی جھکا ہوا نہیں ہے یہ مقام عادل اور وسط پر ہے جیسے یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ و وسلم کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم امت وقت ہو عدل پر ہو تو یہ امت وسط کی طرح درمیان میں ہے یہ نہ ادھر کو جھکا ہوا نہ ادھر کو جھکا ہوا یہ بالکل معتدل ہے اور ایک ایسی حالت میں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس درخت کو دھوپ لگتی ہے پھل اسی کے پکتے ہیں اور تیل اس کا شفاف ترین ہوتا ہے اس زیتون کا جس کو دھوپ لگ جائے تو اس کا تیل شفاف اور اس کا جھکاؤ کسی طرف نہیں نہ شرط کی طرف نہ غرب کی طرف درمیان میں کھڑا تمام خوبیاں اکٹھی کر رہا یقاد زئی سوہا یہ بھی قریب ہے کہ اس کا تیل دھر پکے جل جائے اور روشنی دینا شرو کر دے د لو لگ دب سچ بیمار اگرچہ اسے ابھی آگ میں چھو تک نہ ہو یہ اتنا شفاف ہے اور اس قدر جلنے کے لیے موزوں ہے روشنی دینے کے لیے کہ یہ تو بس جلا ہی چاہتا ہے اس کو تو اشارے کی ضرورت ہے آگ میں چھو بھی نہ ہو تو یہ آپ کے اشارے سے جل جانے والا تیل ہے نور نور پر نور ہے ایک نور کون سا مومن کا وہ دل جو اس کے سینے میں ہے سینے کو تاک سے علماء نے کہا کہ تصویر دی گئی اور مومن کے دل کو چندیل سے تصبیح دی گئی جو کہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح شفاف ہے اپنی رقط کے اعتبار سے بھی باریکی کے اعتبار سے بھی اس میں رکت ہے اہل ایمان پر نرم اور اپنی چمک کے اعتبار سے بھی اس میں ایمان کی وہ چمک ہے جو اس نے مومن کے پورے کردار کو چمکدار بنا دیا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں ایک روشن چراغ کی مانے ہے اور ابن القیم نے فرمایا کہ وہ دائن ہی رکت کے ساتھ ساتھ سلاوت بھی لیے ہوئے وہ سخت اتنا ہے ایمان میں مضبوط اتنا ہے وہ کفار کے لیے اشود وار ہوں دونوں صفتیں بیک وقت اس میں موجود ہیں اللہ کے لیے سختی اور نرمی اور دونوں ایک دوسرے کو زائل نہیں کرتے اور پھر یہ فطرت سلیمہ کو یوں محفوظ رکھے ہوئے ایماندار شخص کیونکہ اللہ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث چاہد ہیں اس پر اور قرآن کی آئے سورہ اربوب میں فطرت اللہ حلقی فط اور اللہ اللہ کی وہ فطرت جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا وہ ایمان پیدا ہونے کے بعد ایسا صدیق ہے کہتے صدیقیت اسی کا نام ہے کہ وہ اپنی فطرت کو سنبھالے ہوئے جو ہی اس کی جہالت دور ہوتی ہے اسے وحی کے درخت سے روشنی پہنچتی ہے وہ روشنی جو عادل پر مبنی ہے اللہ کا دین سچا دین اسلام اور اس کے پہلے آنے والی تمام شریعت ہے جن میں نہ شرق کو جھکاؤ ہے نہ غرب کو جھگاؤ وہ وقت میں ہے اور عدل میں ہے جب وہ شریعت پہنچتی ہے تو یہ جو پہلے سے موجود ہے اس کے اندر جلنے کا سامان اس کے اندر فتیلہ بھی موجود ہے اس کے اندر تاخ بھی موجود ہے اندیز بھی موجود ہے اور اس کا دل ہی اس جلنے والی بتی کی مانند ہے کہ جس کو جب وحی کی روشنی ایک ایسا تیل مہیا کرتی ہے جو زیتون مبارک کی طرح برکت والا ہے اور سر کو ورد میں کسی ایک طرف جھکا ہونے کی بجائے عادل پر ہے اور شفاف ہے کسی قسم کی ملاوٹ اس میں نہیں ہے اور جلنے کی ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ جب یہ دل اور شریعت ملتے ہیں تو ایک ایسی آگ روشن ہوتی ہے کہ تمام دل جو ہے جو منور ہو جاتا ہے اور اس کے تمام اعمال کو روشنی سے بھر دیتا ہے یہ اہل ایمان کی مثال ہے جس قدر کسی کا ایمان اتنا اس کا دل روشن جتنا ایمان تھوڑا ہے اسی قدر روشنی کم ہے اسی لیے فرمایا کہ وہ شخص آپ من شرا اللہ سبراہ ایمان اللہ نور ربد جس کا سینہ اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کے نور میں چلنے والا ہے اللہ کے نور میں روشنی میں چلتے ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی انہیں نور دیا جائے گا جب سراج پل پر پہنچیں گے تو پھر اہم ایمان میں نور تقسیم ہوگا ان کے اعمال کے مطابق جو دنیا میں وہ کرتے رہے پلو نیت کے ساتھ اور جس طرح سے انہوں نے زندگی اللہ تعالی کے دین پر گزاری کسی کا نور جو ہے وہ تو جبل کی مانت ہوگا پہاڑ کی مانت کسی کا نور جو ہے اس سے کم بلکہ بعض کا نور تو حدیث میں آتا ہے کی طرح ہوگا باغ کا کمر کی طرح ہوگا باغ کا جبل کی طرح ہوگا باغ کا کی مانت ہوگا باغ کا کم اور اسی طرح سے آخری نور کمزور ایمان والوں کا ایسا ہوگا کہ کبھی بجے گا اور کبھی جلے گا اور وہ راستہ دیکھتے دیکھتے پڑتے سراج کو پار کریں گے پول سراد کو اور پار کرنے والوں میں بعض کی رفتار بجلی کی مانک ہوگی اللہ نے ان کی سے کرے اور بعض کی رفتار تیز ہوا کی مانک اور اسی طرح سے سب کی رفتار ہوگی مگر منافقین کے لیے کوئی نور نہ ہوگا جو دنیا میں اپنے منہ سے تو ایمان اور اسلام کا اقرار کرتے تھے مگر ان کی دن کی بتی وہی کے تیل سے روشن نہ ہوئی تھی تو فرمایا نور آیا نور ایک نور تو فطرت کا تھا جو انہوں نے محفوظ کر رکھا تھا فالح ہونے کی وجہ سے اگرچہ جہالت میں انہیں ایمان کی بات نہ پہنچی جیسے کہ وہ لوگ آج بھی ہو سکتے جو جاپان میں چین میں کہیں بھٹک رہے اور فصرت سلیمہ کو قائم رکھے ہوئے یا افریقہ میں یا امریکہ کے دور دراز علاقوں میں اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کے وڈیروں کے قابو ہیں اور جہالت کے گھٹا گٹاٹو ڈیروں میں انہیں صحیح اسلام جو ہے وہ نہیں پہنچا اس طرح سے جس طرح پہنچنے کا حق ہے مگر شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نور و فطرت کو سنبھالا ہو اور اپنے اللہ کو عقل سلیم سے تہچان کر اللہ کے لیے تڑپنے والے ہو اللہ کی خوش نوی کے تلاش کرنے والے ہوں ہر دم ان کی زندگی میں یہ خوشبو جو ہے وہ موجود ہو کہ وہ اللہ کے لیے تڑپنے والے اللہ کے لیے جتنا اسے جانتے ہیں قربانیاں دینے والے جب ان کے پاس شریعت پہنچتی ہے تو پھر ان کے دل کی بتی جو ہے وہ اور روشنی پیدا کرتی ہے پھر نورون اللہ دور نور پر نور ہو جاتا ہے روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے یہ درخت ستارہ بن جاتے ہیں دیکھیے قرآن کے اندر یہ قطعی طور پر موجود ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کی ذات مراد نہیں لی جا سکتی بلکہ اس سے اللہ کا منور کرنا مراد ہے بلّہل نور ہی رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف میں یشا جس کو وہ رہنمائی کرنا چاہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ کون نور کا مستحق ہے اور کون نور کا مسئلہ ایسی تقسیم نہیں ہے جس میں عدل و انصاف نہ ہو بلکہ اللہ کی تقسیم عدل و انصاف کے ساتھ رحمت اور در گزر لیے ہوئے ہوں وہ اس کو نور دے دیتا ہے جس کے اندر خلوص ہو اور وہ جو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دے یہ بھی نہیں یہاں فرمایا کہ یہ اللہ اللہ رہنمائی کرتا ہے لور ہی اپنے نور کی طرف وہاں فرمایا قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی الحیح میں یونیک رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف یعنی اپنے نور کی طرف میں یونیک جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے سچے دل کے ساتھ اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے توانائی کھپاتا ہے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے اسی لیے کل کا درس اسی بات پر تھا کہ اللہ تعالی مدد کا وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ فرماتا ہے کہ ان تصویروں اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو تکلیفوں پر ہندہ پیشانی سے تم اللہ تبارک و تعالی پر امید لگائے جمے رہو وہ امید جو یقین ہے کہ یقیناً ان تمام مصیبتوں کے بعد ایک ایسی راحت آنے والی ہے جس سے بڑی راحت دے دی دنیا میں بھی کامیابی ہماری ہے اور آخرت میں بھی ہمیں ہی کامیابی سے ہم کنار ہو اگر اس یقین کے ساتھ دکھوں پر اللہ کی شکایت نہ کرو بلکہ صبر سے قابل ان تصویروں میں وہ اور یہ سارا صبر پکنے کی بنیاد پر ہو کہ تم وہ راستہ اختیار کیے رکھو جو اللہ کا راستہ ہے ان حکموں پر چلو جو اللہ کے حکم ان سے بچو جس سے اللہ بچنے کا حکم دیتا ہے اور یہ علم حاصل کیے بغیر اور علماء کے پاس بیٹھے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا کیسے پتہ چلے گا پکوا کیا وہی کا نیوز یہ زیتون کا تیل یہ اس شراخ کو کہاں سے ملے گا وہ زیتون جو دھوپ کے اندر اپنے پھل دیتا ہے اور جس کا تیل شفاف ہے اور جس کا تیل ایسی صلاحیت رکھتا ہے کہ آج ابھی چھوے بھی نہ تو وہ بھر پکے وہ تیل وہی کا تیل ہے وہ وہی کی مبارک بات ہے وہ کہاں سے ملے گی وہ علماء سے ملے گی علم حقیقی سے ملے گی علماء ربانی نیند سے قرآن و سنت سے ملے گی تو یہ مثال اللہ کے نور کی ہے اور اس مثال سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا سچا نور لیے ہوئے ہیں وہ عمل پیرا ہیں اللہ تبارک مطالعہ کی شریعت پر اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا تو اس کا نور وہ دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ بجھا ہوا ہے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک مطالعہ نے شروع کیا سورہ مبارکہ کو سورت ان ان غل نہ آیات لا اللہ کرو یہ سورت ہم نے فرض کر دی اس کے احکام تبتر. اس میں آیات بید نازل کی بے شک نہ دیکھے آیات بید نازل کی تب اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو یہاں سے شروع ہوئی سورہ مبارکہ اور غانی کی سزا کا ذکر ہوا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی براب بیان ہوئی مناسقین کی شرارتوں کو اللہ تعالی نے رسوا کیا اور پھر یہ حکم کیا کہ جو مرد شادی شدہ اور عورت زنا کی مرتکب ہو ان کو سزا دیتے وقت بلا تحفظ کی دین اللہ اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں کوئی راستہ کوئی نرمی داممک نہ ہو ان دن تم, تم بل اگر تم اللہ اور آخرت ایمان رکھتے یعنی اگر نرمی دامنگیر تم اللہ اور اللہ کے دین پر ایمان نہیں رکھتے اگر تم نے سزائی نہ دی اگر سزا دے دی پھر بھی نرمی دامنگیر ہوئی تو ایمان میں نقص ہے اگر سزائی نہ دی تو کیا کہا بلا اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ آئے کسی قسم کی تمہیں دامنگیر دین کیا ہوا دین ذادی کو سزا دینا معلومت زامی کو سزا دینا رجم کرنا یا کورے مارنا یہ ہمارا دین ہے اور اس کے بارے میں نرمی اس قدر نرمی کے اس دین کو جاری نہ کیا جائے نافذ نہ کیا جائے سزا کو یہ ایمان کا الٹ ہے یہ فخر ہے تو اگر اس دین کے بجائے ذالی مرد اور عورت کو سزا دی جائے چھ مہینے قید اور پانچ پانچ ہزار جرمانہ یا اور جو سزائے پاکستان کے نسواں میں مقرر کی ہے وہ کس کا دین ہوا وہ اللہ کا دین تو نہیں ہے اس کو بھی دین کہہ سکتے ہاں کہہ سکتے لقوب دین حکوم بلیا تمہارے لیے تمہارا دین مصرفوں میرے لیے میرا دین وہ مشرقوں کا دین ہے وہ مخلوق کا بنایا ہوا دین تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کا نور جس کے دل میں ہے بتایا گیا کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں نرمی کا شکار نہیں ہوتا ولا خار فطر دینی دین اللہ ان دونوں کے بارے میں دین اللہ نافذ کرتے ہوئے تمہیں کوئی نرمی دامن گیر نہ ہو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم جن سے بڑھ کر کوئی نرم طبیعت میں اہل ایمان کے لیے اور بچھانے والا اپنے پروں کو اور کوئی نہیں ہو سکتا غورت اللہ عمین انہوں نے بھی اللہ کے دین نے جب سزا دی تو کبھی گرمی نہیں کی رجم بھی کروایا اس کے بعد ان ڈاکوں کو سزا دی جو کہ مال لوٹ کر لے گئے تھے ایک طرف سے ہاتھ اور دوسری طرف سے پاؤں کاٹ دی ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا وہ زمین پر لیتے ہوئے اپنی زبانیں نکال کر ریت پر گتی سے پانی مانگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدھ پانی کی نہ دی اس لیے کہ محمد کا دل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیتون کے اس اسٹیل یعنی دین بارو تعلی کے ساتھ منور تھا اور ان کا دل چندیل کی ماند سب سے زیادہ چمکدار ستارہ تھا اور اس دین کا یہ تقاضا تھا کہ اعمال کے اندر اس روشنی کا اظہار ہو یہ ایمان کی روشنی تھی وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا لحاظ کرنے والے نہ تھے اور اللہ پر ایسا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کا ہر حکم عدل پر اللہ کا ہر حکم رحمت پر مبنی ہے اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر شفقت لے گئی ہے. یقیناً یہ رحمت کا تقاضہ ہے کہ ان دادوں کو سزا دی جائے اور معاشرے کو پاک کیا جائے تو سورہ مبارکہ النور نے اس جنا کو روکنے کے لیے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں پردے کا حکم دیا پھر گھر میں اجازت لے کر آنے کا حکم دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احکامات کو بعد میں بھی ذکر کیا سورت کے آخر میں معلوم ہوا کہ یہ بہت اہم ہے پردہ کا معاملہ سخت اہم ہے معمولی معاملہ نہیں ہے یہ مقدمات ہیں بدکاری کے بدکاری جہاں سے پکڑتی ہے راستہ وہ یہ راستے ہے اور یہی وہ وصور مقدسہ ہے جس میں ایمان لا کر صحیح اعمال کرنے والے جن کے دل واقعی ایمان سے منبر ہو کر ان کے نمونے نبی علیہ السلاط السلام کی سنت کے نمونے بن گئے زندگیوں کے اور انہوں نے حیث المجموع جماعت کی حیثیت میں اللہ کی رسی کو پکڑ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کا راستہ چلنے کے اہل ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا, کیا کرے گا دنیا میں واض اللہ اللہ اللہ نے ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کرنے والے سچا ایمان یہ جس کا یہاں ذکر اللہ السماوات والارض الگ ہی کا بشوا یہ ایمان لانے والے جب آمال صالحہ کی شرط بھی پوری کر دے لخلی بن نہخلا فل قبل اللہ ضرور بے ضرور زمین میں خلافت عطا کر دے گا جس طرح پہلوں کو خلافت عطا کرتا رہا جو یہ اللہ کی نہ بدلنے والی سنت ہے جو کہ پوری ہو والا یوبت دلن بعد عَمْنَا ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اللہ وہ خوف میں تھے آج ایمان کی وجہ سے ہر کوئی انہیں مارنے کے لیے کچھ کھڑا ہوا تھا رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ میری امت پر سب لوگ جڑ دوڑیں گے اس طرح سے جس طرح کھانا چن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے آؤ کھانا تو دفتر خان پر جس طرح لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح میری امت پر سب لوگ ٹوٹ پڑیں گے پھر اس کا حال کیا ہے اس کا حال یہ ہے جو امت میں ایک موقع دہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس ایمان کا مظاہرہ کرے اور اس اسلام کا مظاہرہ کرے جو اللہ مانگتا ہے پھر خلافت اصا ہوگی پھر خلافت کیا ہوگی دو حرفوں میں بیان کر دیا خلافت کو انتہائی دلیور جامعین انداز میں یا یو شکون ابھی صحیح آ خلافت یہ ہوگی کہ مجموعی طور پر پورا معاشرہ میری عبادت کا رنگ پیش کر دے گا زندگی کے ہر میدان میں یا یو شکون ابھی اور کسی چھوٹی بڑی شہ میں میرے ساتھ صرف کا تمام تمام وجود جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا وہ یقون ابین پل دین سارے کا سارا ایک اللہ کے لیے ہوگا دین زندگی گزارنے کے ضابطے اور اصول وہ سب اللہ کے لیے ہوں یہ خلافت وہ علیکم اس کا وعدہ جس نے کیا وہ من اوادی بن اللہ بتاؤ تو صحیح بھلا اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے پر کون قادر ہے اے اللہ سوائے تیرے کوئی بھی نہیں یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے مگر آج پورا کیوں نہیں ہو رہا کیا ہم نے کم قربانی دی ہمارے نوجوان جن کی جوانیاں دیکھنے کے قابل ہیں وہ خود اپنی جانوں کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہوئے ذرا بھی دریڈ نہیں کر رہے اور آج نہ جانے کتنی جانیں قربان ہو چکی ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کا میدان گرم ہے دعوت دینے والے دعوت کا حق ادا کر رہے ہیں الحمد سعودی عرب کی اور دیگر ارب اسٹیٹ کی جیڑیں جو ہیں وہ سے دو آباد سے بھری ہوئی جو حق کہتے ہیں پھر خلافت کیوں نہیں ہو رہی یقیناً ابھی ہم, ہم نے کسپ اللہ کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا معذ اللہ اچھا اس کا وعدہ سچا ہے ابھی ہم اس درجہ تک نہیں پہنچ سکے ہیں جس درجہ پر پہنچنے کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا کرتا ہے ابھی ہم نے سنت بھی ہے اور سنت کے خلاف باتیں بھی ابوگر نے پوچھا رضی اللہ کا اے اللہ کے رسول اس خیر کے بعد شر شردی ہوگی بخاری کی کئی روایت وہاں ہاں فرمایا اس شہر کے بعد خیر بھی ہوگی فرمایا ہاں اس خیر میں دخن ہوگا پوچھا دوسرا بما دخن یا رسول اللہ دخن کیا ہے فرمایا تو لوگوں میں خیر بھی دیکھے گا سنت کے مطابق بھی دیکھے گا سنت کے خلاف بھی دیکھے گا یہ دخن ہے یہ دھواں ہے یہ دخن جس دن ہم ختم کر لیں گے خلافت قائم ہو جائے گی مگر اس کا مطلب یہ نہیں معذ اللہ تفصیل اللہ محمد میں کوئی لوگ ایسے نہیں جو حقیقی جہاد نہیں کر رہے اور کوئی لوگ ایسے نہیں جو حقیقی دعوت نہیں دے رہے وہ موجود ہیں مگر آج اختا غلطیاں وہ کثیر ہیں اور وہ جس وقت کلیل ہو جائے گی اور ہمارا حق پر چلنا کثیر ہو جائے گا تو اللہ کی عف اللہ کی درگزر اور اللہ کی معافی ہمیں جھانپ لے گی اور ہمیں خلافت دے دی جائے گی اور دنیا میں بھی ہماری عزت قائم ہو جائے گی یا علی لال سیگون عبی کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا وہ اب قریب ہونے والا ہے کیونکہ یہ جو سنت کی مخالفت ہے یہ بہت خطرناک ہے خصوصاً جبکہ توحید کے معاملے میں ہو جبکہ عقیدہ کے معاملے میں ہو یہ بہت خطرناک ہے اب اسلام آباد میں جو معاملہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہمارے بہت سے مخلصین امت کے بہت سے سرمایہ نوجوان وہاں پر موجود ہوں گے میرا گمان جیسے سچا جہاد سمجھ کر اللہ رب العزت کی جنت کی لالچ میں مرنے کے لیے آن موجود ہوئے اور ظاہر ہے مرنا کوئی آسان کام نہیں سب سے مشکل کام اور وہ جو مرنے کے لیے تڑپتے ہیں اور اس وقت ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر وہ آئے گئے ہیں اس جگہ پر اور اب بچنے کی کوئی صورت حال باقی نہیں ہے تو کیوں نہ اللہ کے راستے میں جان دے کر جنت حاصل کی جاتی اللہ رب العزت ان کی نیتوں سے بڑھ کر ان کو جزا دے آگے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خطا کو خطا کیوں نہ چھوڑ دیں اور الَّذِينَ زرے عَنْ خالص کیوں نہ ان امری ان اسی بتنا اور اسی میں مذہب اندور کی آخری آیتوں میں سے آخری کے ساتھ اس سے پہلی ہے یہ بھی ڈرا دیا کہ خبردار ایک طرف تو میں ایمان خالص اور امل فہلے کے بدلے میں تمہیں خلافت دوں گا اگر جس وقت تم سنت کی مخالفت کرو گے تو چاہیے کہ ڈر جاؤ کہ تمہیں فتنہ دامن گیر ہو اور اس فتنے کی تقسیم یہ ہے کہ تمہارے دل میں بغد جگہ پکڑ لے تمہارے دل میں کفر داخل ہو جائے تمہارے دل میں اللہ تعالی کی مخالفت اور رسول کی مخالفت آ جائے فتم او اور رسیبم عذاب علیم یا عذاب علیم کے حوالے کر دی جاؤ اس دنیا میں بھی اور آفرت میں بھی تو ہمیں ڈرنا چاہیے جب ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اللہ ہماری صفائی کرتا ہے اور اللہ ہمیں نکھارتا ہے یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں ہم خود غلطیاں کرتے ہیں ہماف یہ جتنی مصیبتیں تمہیں پہنچتے ہیں تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہو کر رہتے ہیں میرے بھائی باوجود اس کے مجاہدین کے لیے تمام اچھے الفاظ کہتے ہوئے بلکہ تمہیں ناجلہ کرنی چاہیے آج آج کل ان لوگوں کے لیے جو بےچارے مخلصین وہاں پر گھرے ہوئے حالانکہ ان میں وہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا اور اس کو سنت سے ہٹ کر کیا اور لوگوں کو پسایا وہ مجرم ہیں وہ مخلص نہیں ہے جنہوں نے ایسا کیا اور جو بھی وہ ہیں حکومت والوں سے تو خیر کی امید نہیں ہے یہ تو تاوت ہے اور تاوت سے مار کا تو ہمارا اس دن ٹھنڈا ہوگا جس دن یہ نہ رہے گا یا ہم نہ رہے گے مگر یہ مار کا کرنے کے لیے ہمیں ضوابط دیے گئے ہمیں اصول دیے گئے یہ زیتون کا تیل یہ شریعت یہ ہمیں دی گئی ہے یہ ساتھ نہیں ملے گی تو چراغ ہوتے ہوئے بھی نہیں جلے گا چراغ کے جب بتی کو تیل نہیں ملے گا چراغ بھی موجود ہوگا تیل بھی موجود ہوگا جب اسے ملایا نہیں جائے گا جلے گا نہیں میرے بھائی سنت کے مطابق فرض کر دی گئی بلکہ یہاں پر کیا کہا گیا دیکھیے بناسکین کے بارے میں معلوم نے سرنا یہ سینتالیس نمبر آٹھ ہے وہ منافق کہتے ہیں باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے گا بل اور رسول پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کی ہم اتاث گزار ہیں اتات کا دم بھرتے پھر پیس دکھاتے جب اتاث کا وقت آتا ہے سخت وقت آتا فری قبل میں سے ایک درو پیٹ دکھاتا ہے یہ امام جی لانے والے نہیں ہیں رسول جب بلایا جاتا ہے اللہ اللہ کے رسول کی طرف کہ آؤ وہ تمہارے ماں حکم کرے تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرے تم فری ان میں سے کرتا پہلو صحیح کرتا یقین لہکل حق اگر حق انہیں اپنی طرف آتا ہوا نظر آئے میٹھا بیٹھا نظر آئے یابے دائر ہو کر چلے آتے ہیں تنوب مرض ان کے دلوں میں مرض ہے امیر تابو یا یہ شخص پڑھے پر ہوئے ہیں ہم یا خاتون یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو وہ ان کا نقصان کر دے گے دنیا میں یہ اس سے ڈرتے ہیں ظالم دنیا کا نقصان شریعت کی تابیداری میں دیکھتے ہیں بل اولا ظالمو بلکہ یہی لوگ جو ہیں یہ ظالم ہیں تو یہ منافقین کی قسم ہے اہل ایمان کو ڈر جانا چاہیے جو سنت کی مخالفت کریں اس ساری تحریک میں یہ جو اسلام آباد کی تحریک ہے جو طاقت آج حکومت استعمال کر رہی ہے کیا یہ طاقت اس کے پاس پہلے موجود نہ تھی جب یہ سمک رہے تھے بند رہے تھے ہزاروں آدمی جمع ہو رہے تھے کیا وہ آسمان سے گرے وہ انہی سڑکوں پر سفر کر کے آئے کن سڑکوں پر اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ اسلام آباد جو پاکستان کی حکومت کی طاقت کا مرکز ہے جہاں پر انٹیلیجنس بھی سب سے زیادہ طاقت بھی سب سے زیادہ مرکوز وہاں انہیں آنے دیا گیا اور کیا یہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ کھلے میدان میں ہم طاقت نہیں رکھتے ان کا مقابلہ کرنے کی کیا اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرو فخ اللہ اختطاط اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو اس وقت کے سب سے بڑے مجاہد اسامہ بن لادن اور بلا عمر اللہ تبارک وطالیہ جہاں بھی ہے ان کو اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے اور معافیوں سے ڈھانک لے کے ان سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی جو بھی راستہ چلتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ انہیں اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی اور اپنے آپ کو دن بدن کن کر کے میدان ایمان میں جم جانے کی توقی بتا فرمایا امین کیا وہ اس وقت پہاڑوں میں نہیں چلے گئے تھے اپنے تمام ساتھیوں کو چھوڑ کر جنہوں نے ان کی وجہ سے افغانستان کی ہجرت کی تھی بوئے بچے عورتیں جوان اسلحہ سمیت تمام تجربہ لینے کا رکھتے ہوئے خود کچھ حملے کی طاقت رکھتے ہوئے اس وقت مطلب جب تو شمالی ہے اتحاد نیچے سے اور امریکہ اوپر سے حملہ آور تھا تو وہ سب تہاروں میں چلے گئے اور اپنی قوت کو محفوظ کر کے آج بریلا وار کے ذریعے ہر روز چار پانچ تابوق افغانستان سے اور چار پانچ تابوق امریکہ کے الحمدللہ وہ عراق سے الحمدللہ امریکہ کو تحفہ بھیجتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ امت کی عام بان ہے اور امت کے سر کا تاز ہے مگر کیا وہ غلطی کرے تو ہم اسے غلطی نہ کہیں انہیں معیار بنا لیں ان کی پوجا کرنا شروع کر دیں اعوذ باللہ نے دکھا لے ہم مقلب نہیں ہیں یہ تکلیف کا شاہ خان ہے جو اسلام آباد میں ہوا یہ اندے مکلتوں والی حرکت کی ہے نوجوانوں نے بھی اپنی عقل سے سوچتے نہیں اپنی عقل سے سوچنے کا حکم ہے جو اللہ نے دی ہے اس لیے کہ دین کو پہچانا جائے وہ جو فطرت کا نور ہے نور اللہ نور کہا پہلے فطرت کا نور ہے پھر شریعت کا نور اسے روشن کرتا ہے جب فطرت کا نور استعمال ہی نہیں ہوگا تو شریعت کا نور کیا کرے گا جب دیا ہی نہیں ہے کہ ہی نہیں ہے تاک ہی نہیں ہے وہ بتی ہی نہیں ہے تو تیل ڈال دو جلنے ہی نہیں یہ سب کچھ فطرت ہے فطرت نے ہمیں عقل دی اللہ کو پہچان نہیں کی کیا یہ عقل اور تجربہ نہیں بتاتا کیا عقل تجربے کا استعمال ہمیں روک دیا گیا ہر چیز اس کے استعمال کی اجازت ہے اللہ کے نبی نے خندق کھود دی جنگ کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاط اور نے جنگ کی ہر تدبیر شاندار طریقے سے اختیار کی ادھر سے حملہ آور ہونا ادھر سے نکلنے کا لوگوں کو جھانسہ دیا جاتا ہے دوریہ کیا جاتا ہے نبی علیہ سلاد و اسلام اس راستے سے نکلے جبکہ اس راستے سے حملہ آور ہوئے الحرب بکڑا جنگ دھوکہ ہے دھوکے سے دشمن پروار کرنا دشمن کو دھوکے میں ڈالنا کیونکہ وہ ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے ہم دھوکے کے مقابلے میں دھوکہ کرتے ہیں اقتدار دھوکا کرنا ہمیں اجازت نہیں بھی دی گئی جب دشمن ہم سے دھوکا کرے تو ہم بھی اس سے دھوکہ کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہے یہ تقدیر ہے یہ کہاں لکھا ہوا کہ تم افغانستان کے پہاڑوں کی وادی کے اندر تو مقابلہ کر نہیں سکتے تم نے قوت نہ تم چھٹ گئے اور تم نے آج ابو بشیر والے حملے رضی اللہ و تعالی نے جاری رکھے اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور آج تمہیں ساری تقدیر بھول گئے تم دشمن کی گود میں آ کر بیٹھ گئے اور دشمن کو کہا ہمیں مارو نہ تمہارے پاس ایئر اٹیک کا کوئی روک تمہارے پاس زمینی اٹیک کرتے ہو تمہارے اندر آگے جاسوس تم کیا کر رہے ہو تم اکل سے کام کیوں نہیں دیتے تمہارا نور کیوں اتنا کمزور ہے دل کا کہ تمہیں دکھاتا نہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ تم نے جو مخلص ہیں اللہ انہیں نیت سے بھر کر اچھے دے کیونکہ امت کے لیے نرمی اختیار کرنا فرض ہے اس واسطے کے بڑے بڑے سال غلطی خوردہ ہو جایا کرتے ہیں کیا عثمان کا گھیراؤ کرنے والے سارے خداخات ہیں عوض بلّہ بل ان سال ہی کر تبھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی صحیح بخاری کی نماز پوچھا گیا عثمان تم ہمارے امام اور یہ ستنا پہلانے والے تمہیں گھیرے ہوئے اور یہ گھیرا عثمان کے قتل پر منتج ہوتا ہوا دکھائی دیتا کہا نماز ان کے پیچھے پڑھو کیونکہ نماز پڑھانے والا مسجد مسجد میں اور کوئی مجبورت کرا حتن. ان کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دی اور امام بخاری میں باپ دادا کے بگتی اور مختون کے پیچھے دماغ ہو جاتی ہے. کس وقت جبکہ کوئی امام اہل سننا موجود نہ ہو تو معلوم ہوا ان میں صالحین بھی تھے جو اس بداٹ کے مرتقب تھے جو اس خطمے میں عثمان جیسی شخصیت اور امت کی گرا کو کھول رہے تھے ان کے اس عمل کے نتیجے میں امت کی گرا کھل گئی امت کی تلوار امت پر بے نیام ہوئی جو آج تک نیام میں داخل نہ ہوئی صادق کل نے فرمایا تھا کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ بھی نیک لوگ سے جو اتنا زیادہ ہو تو نیک لوگ اتنا زیادہ ہو سکتے ہیں فٹنے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے بس ان تصویر تب تک لال رکو گئی اگر صبر قدامت تھامے رکھو جزا سزا نہ کرو تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر تیار ہو جائے جلدی نہ مچاؤ لمبا راستہ چل لو اگر وہ راستہ سیدھا منزل کو جا رہا ہے جلدی والے راستے شیتاب کے راستے یہ جلدی مچائی کہ جلدی سے اسلام آباد میں جہاد کر کے ہم فوری طور پر تعوب کو بھتم کر دیں گے بھائی طریقہ بھی ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کے لیے تمہیں شوق ہے کہ تمہاری اولاد نیک ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تم تمہارے بچے ہو کیا شادی کرائے بغیر اولاد آ سکتی ہے کہ شادی کرانا تمہیں محنت کے ساتھ نہیں کرنا پڑے گا پہلے کماؤ گے پھر نیک لڑکی ڈھونڈو گے اس خاندان کی تلاش کرو گے جن کی لڑکی نیک بچے جنے بچوں کی تربیت کرے اب تمہاری یہ خواہش پوری ہو کیا کرے گا جلدی مچاؤ گے تو کوئی اور غلط کام کر بیٹھو گے لہذا جلدی نہیں مچائی جائے گی سنت کا طریقہ صبر سے چلا جائے گا میں ان تبدیل اور تم متقی بنے رہو یعنی اللہ کے حکموں پر چلو اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاؤ یہی عبدالعزیز تھا جن کا آغاز اس نیوکلس کے جو لوگ پکے ہوئے تو کیوں ہوئے ان کا آغاز اس بات سے ہوا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ وارنہ میں جو فوجی مرے اس کا جنازہ کوئی عالم نہ پڑے اور مقتدیوں میں کوئی اس کے پیچھے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو بڑا شاندار فتوا تھا اخباروں میں سرخی لے کر تھک گیا آج تک انہیں ایک دن بھی فتوے کے بدلے میں کسی نے قید نہ کیا اور ستر علماء نے فتوا دیا پانچ سو علما نے دستخط کیے اس کے بعد چل سو حضرت کا کام بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ انہوں نے ٹی وی کے اندر یہ بیان دیا کوئی یاسمین ہے پتہ نہیں کون ہے صحابی انٹرویو لینے والی اور آرٹسٹ نے اپنے کانوں سے یہ بیان سنا ان کا اور اخباروں میں چھپا کہ میں پرویز کا مداح ہوں یعنی تعریف کرنے والا ہوں اور میری بچیاں جو ہیں مدرسے میں اس کو اپنا بات سمجھتی تابوت کو کبھی بات بھی سمجھا جا سکتا ہے تابوت کا کبھی مداح بھی ہو سکتا ہے انسان روپ جب تک تو روپ ہے اس نے توبہ نہیں کی اس نے مسلمانوں کو کفار کے حوالے کی آج تک توبہ نہیں کی بلکہ اس عمل پر لوگوں کو کہا میرا شکریہ ادا کرو اور ایسے مولوی سلفی کے نام سے اٹھے ہیں جنہوں نے نویشن چھاپا ابو عبد الرحمان اور پھرتا دو ہزار روپئے روز کی کار لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے کا شکریہ تم پر واضح ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی کبھی شکر گزار نہیں ہوتا جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تو اس, اس کے تم مداح تمہیں تو پھر راستے کی پوری سمجھ نہیں پھر تمہاری لڑکیاں جو ہیں وہ دعائیں مانگتی ہیں فتح کی اور واسطہ اور وسیلہ دیتی ہیں غیر اللہ کا انہیں تو عقیدے کی بھی پوری سمجھ نہیں اور پھر تم بچارتے بیان کرتے ہو ہمارے بھائی بھائیوں کے مظاہرین کو کیا ہو گیا یہ عقیقے کو پہلا نمبر کیوں نہیں دیتے عبداللہ ازام نے رسالہ لکھا بڑے مجاہد سے شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ہمارے گمان میں اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ مت دے مگر خطا خطا ہے اور بڑے کی خطا کو تو, تو یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کئیوں کو پھسلا دیتا انہوں نے لٹریچر لکھ لکھا ایک رسالہ لکھا کہ جہاد آج کے دنوں میں اجل الواجب ہے واجبوں کا واجب ہے سب سے بڑا واجب ہے سب سے بڑا فرض ہے سید سفر حوالی میں اللہ ان کے علم میں ان کی عمر میں برکت دے اور اللہ انہیں ثابت قدم رکھے ہاں انہوں نے جوابن نقد کیا اور ایک رسالہ لکھا اس نے کہا شیخ اوجب الواجب لا الواج الا اللہ اوجب الواجب یہ تیل ہے جس سے یہ چراغ جلتا ہے دن کا اور سینہ روشن ہو کر پوری زندگی مومن کی وجود اس قابل بنا دیتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر راستہ چلا کریں وہ ہے اوجب الواجب تم نے جو کہا یہ بالکل اہل سنت کے راستے سے ہٹ کر کہا یہ غلوم جہاد واجب من ال واجبات اللہ کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے لا اللہ کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جب تک جہاد نہ کیا جائے دعوت نہ دی جائے دعوت اور جہاد اسلامی حکومت کے قیام کے دو راستے ہیں مگر اوجب الواجب لا الہ الا اللہ اس کے تقاضے کو سمجھنا سمجھ کر اس پر چلنا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور اسی پر جان دے دینا یہ ہے او جب الواج او کتال کرنا نہیں کہ تو, تو ان کی مراد جہاد سے کتال ہے تو جہاد سے مراد لا الح اللہ کو سمجھنا اور اس کے لیے جد و کرنا اور تاحوس کے ساتھ ساری زندگی ٹکراتے رہنا اگر یہ مراد ہے تو او جب ہے یہ تو بالکل لا الہ الا اللہ ہی ہے مگر جہاد سے مراد ان کی کتال ہے کتا اود ہمارے کتا کی کہیں سے آواز سننے کے آؤ کتا کرے یہ بھی دیکھتے آواز لگانے والا کون ہے کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر رہا ہے کیا یہ راستہ عقل اور تجربے کے مطابق ہے بھائی مسلح اور مقصدہ دیکھنے کا حکم ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ ہوتے وہ جہاد نہیں کیا کیوں نہیں کیا اللہ حکم دیتا ہے جہاد کرو کیوں نہیں انہوں نے فتنے کو فروغ کیا جبکہ اللہ کہتا ہے فقات اللہ تھی تب باغی کے ساتھ کتال کرو عثمان کتال نہیں کرتے اس لیے کہ کتال کرنے سے جو فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے جس کے لیے کتال کا حکم ہے وہ فتنے کو فروغ کرنا یہاں کتنا پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس خوار جنگ میں شہید ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اتنی تیاری سے اور اتنے زور کے ساتھ مدینہ کا گھیراؤ ہو چکا ہے صحابہ انہیں اکیلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ اپنے بھائی کو چھوڑ کر چلے گئے تو بلا بدالے کا صحابہ کے بارے میں کوئی ایسا سوچے کوئی راستی خدیث تو سوچ سکتا ہے صحابہ یقیناً مجبور تھے اور بک رہا تھے اس وقت اور کوئی راستہ باقی نہ رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ عثمان کوشش کرے فتنے کو اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے دبانے کی اور اگر نہ دبے تو عثمان کا سر چلا جائے باقی سب بچ جائے یہ متقی لوگ تھے یہ صابر تھا عثمان ان تصبی و متبق اس نے صبر کیا رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے تقوی اختیار کیا امت محمدی کا خیال کیا اور اپنے تجربے کی بنیاد پر قتال کا اعلان نہیں کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہو گئی دنیا کے اس وقت کے بہترین مسلمان اس لیے کہ نبی کے ساتھ جو ہو نبی کی قیادت میں اس سے بڑھ کر اچھا مسلمان کون ہوگا اور پھر وہ تو آزما لیے گئے اور وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا جب تک زمین و آسمان کام اللہ ڈمراہ نہیں کرے گا وہ لوگ ان کی قیادت میں جمع ہیں اور پھر بھی وہ یاد کے ساتھ کتاب کا حکم نہیں دیے گئے اس لیے کہ یاجوج و ماجود کی اتنی کثرت ہے کہ اس کا کتاب نہیں کر سکتے نہ زلکر مین نے ان سے کتاب کیا تھا صرف دیوار بنائی تھی تو میرے بھائیوں عقل کا استعمال اجازت ہے تدبیر کے ساتھ کام کرنا چاہیے ہمیں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آ گئی مجھے ماں اور اپنی جان تو یوں ہماری جان سکتی تو نہیں ہے کچھ کچھ حملہ بھی اگر جائز ہوتا ہے تو واحد اس کی دلیل یہ ہے جو اتنے تمیہ ندی کے وہ لڑکا جس نے لا الہ الا اللہ بلند کرنے کے لیے بادشاہ کو کہا کہ میرے ترکش سے تیر لے اور پھر اس تیر کو یہ کہتے ہوئے چلا ساری دنیا کو اکٹھا کر پھر یہ کہتے ہوئے چلا کس ربی رب بھی حادلوں غلام اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلاتا یعنی جسم اللہ اب ساری دنیا مسلمان ہو گئی تو اس سے دعوت حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان تھی اس لیے ہمارے عالم حبیب اللہ ایرانی نے کہا کہ خود کچھ حملہ صرف اس وقت جائز ہے جس وقت دعوت دین کو بلند کرنے کے لیے اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہے سوائے اس کے موشد اپنی جان اور اپنا خون جو ہے اس سے رنگین کرے اس دعوت کے جھنڈے کو تو پھر اپنے دعوت کے جھنڈے کو اپنے خون سے رنجیب کر دے اللہ مجھے آپ کو دعوت دین میں سوچ اور سمجھ سے اللہ بصیرت بصیرت پر چلنے کی توفیق فرمائے آمین اور اللہ ہمارے دل کے چراغ کو ایمان کے تیل سے روشن کر دے آمین